ہوگی نہیں لیکن مولا روم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر قادر ہے مادیت کے غلبے کے بعد روحانیت کو غالب کر سکتا ہے اس کو مکمل لے سکتا ہے لیکن کریما کرم کر مادیت نیڑے لگے ہی نا کیوں <سلام> <سلام> <سلام> جو گھاٹا کھا کے فائدہ پھر کیوں کریے پہلوں گھاٹا آوے ہی نا سیاح بندہ یہ سوچے گا گھاٹا یہ کیوں پہ گھاٹا ہو جائے تو بعد یہ فائدہ آئے سمجھ لگے گل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 کی ہے؟ آو, با, ہوا جاندہ آو. دا. اوٹ گیا ہوا ہے. صدقے یا یا گر پڑا زمین تو تیرے قدرت تیرے کے خزانے سے کب بھاگ آیا وہ تر جائے ہٹا جسل چاند ہے پانی بنا لینا ادھر پانی کٹ لینا سمجھ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 سر سے قدم کر لیتا ہے کیا مطلب سر دے بالٹو رہا ہوں جی. میں سر دے سہیں سناتا ہے کہ حاضر تھی سو سر کو پیر بنا دے سمجھ لگ جی. سد ہزاراں زد زد راں میں کشد بازشان حکم تبیروں تب میں کشد سو ہزاراں زد زد کو کھنچتی ہے زدنو زدن. پانی مٹی زد پانی ہوا زد پانی نو ہوا نے شک لیا پھر ہوا دی کو اور زد مثلا ہم رہے ہوا دی کو زد آگئی اس نے ہوا نو کھچ لیا آگ دی زد آگئی آگ نو کھچ لیا ہزارہ زدہ زد نو کھچ کے ختم کر لیندی ہیں پر سونیاں بعض شان پھر ان کو تیرا حکم نکال لیتا ہے کیا کیا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 کیا مطلب خواب نید کا گہرہ سمندر ہوتا ہے سب اکلاں ڈب جان دی مک جان دی ہیں سواؤں گیا ہے سونیاں صویر اندیئے پھر مکن اٹھا دینا ہے پھر اکل تعدہ ہو گئی اٹھیا اکل فکرہ مرتازیہ ہو گئی لے ہوندہ ہے نیس تو ہستال کے نہیں ہو بعض وقت صبح آ اللہیاں برزانند بہر سر چو ماہیاں پھر صبح کے وقت وہ اللہ والے کیا وہ اقل الفکرا اللہ والیاں اللہ عطا فرمانیا پائیاں فرمائیاں برزانند نکالتے ہیں از باہر سر امیاں از باہر باہر نہیں از باہر سر چو سمندر یعنی خواب سے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 نہیں <سلام> آن سد شاخ و برگ از حزیمت رفت در خزاں مرگ خزان میں پت جھڑ کا موسم کو خزان کہتے ہیں پت جھڑ میں وہ سو ہزار شا... ہزاروں او میاں وہ لاکھوں آخو کیا کیونکہ سد ہزاراں پھر لکھا ہی بنان گے یاد رہے سد ہزار لاکھ نو کیا سد ہزاراں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 نہیںٹ کے پ